الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس قورت وإذا النجوم قدرت وإذا الجبال سيرت تيسيباري سورة التكبير هي ابتدائي آياتهن سورہ تکویر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے سورہ مبارکہ میں ایک سو 29 گلمات 104 کلمات 530 حروف ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ روز قیامت کو ایسا دیکھے کہ گویا وہ اس کی نظروں کے سامنے ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ صورت عزت شمس و قبیر پڑھ لے اور دوسری عزت سما الفتر ان سر انفطار پڑھ لے اور تیسری صورت عزت سما الشقت یعنی سورہ انشفاف پڑھ لے یہ حدیث درمی شریف میں ہے تو اس کے سامنے قرآن مجید کے روح سے قیامت کے جو منظر کشی کی گئی ہے وہ بڑے واضح ہو کر کے آ طور پر تذکرہ کیا گیا ہے ایک آخر اور دوسرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے چھ آیاتوں میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب سورج بنور ہو جائے گا ستارے بکھر جائیں گے باڑ زمین سے اخڑ کر اڑنے لگیں گے لوگوں کو اپنے عظیم ترین چیزوں تک کا ہوش نہ رہے گا جنگلوں کے جانور بدہاواس ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے اور سمندر بڑک اٹھیں گے اس کے بعد پھر سات آیاتوں میں دوسری مرحلے کا ذکر ہے کہ جب روحیں اثرنوں جسموں کے ساتھ جھوڑ دی جائیں گی نہ میں اعمال کھول لیے جائیں گے جرائم کے بعض برت شروع ہوگی آسمان کے سارے پردے ہٹ جائیں گے اور دوزخ اور جنت سب چیزیں نگاہوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی آخرت کا یہ سارا نقشہ کہنے کے بعد یہ کہہ کر انسان کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس وقت ہر شخص کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے مضمون ہے جس میں اہل مکہ سے کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کسی دیوانے کے باتیں نہیں ہیں نہ کسی شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے بلکہ یہ اللہ کے بیجے ہوئے ایک بزرگ علی مقام اور امانت دار پیغمبر کا بیان ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے آسمان کے افق پر دن کی روشنی میں اپنے آؤں کو دیکھا ہے یعنی حضرت جبیل علیہ اللہ وسلم اس تعلیم سے منہ مو موڑ کر آخر تم کدھر کو جانا چاہتے ہو اور کدھر جا رہے ہو یا شادی بادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اذا جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا تقویز فائن کو کہا جاتا ہے جس طرح فائل کے اندر بکھری ہوئے اورا کو جمع کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے دنیا کائنات میں روشنے پلانے والے سورج کو لپیٹ دیا جائے گا وہ عزم نجومن اور جب سارے ستارے بکھر جائیں گے یا بینور ہو جائیں گے وہ عزل یہ اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا وہ عزل اشور وطلت اور جب دس ماہ کے گاون اونٹوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا عرب کے معاشرے میں کیونکہ لوگ اونٹنیوں کے رکھنے کے بہت زیادہ دل دادا تھے اور خاص کر کے اس اونٹنی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا اپنے گھر کے ایک فرد بھی زیادہ کہ جو حمل کے زندگی کے دسویں مہینے میں داخل ہو چکی ہو اس لیے کہ اب چونکہ وہ قریب الوراثت کی عمر میں ہیں لہذا اس کے گانے پینے اور آرام کے اسباب کا خصوصی طور پر خیال رکھا جاتا تھا جاگراتے کاٹے جاتے تھے کہ بھئی اس کو کوئی تکلیف نہ ہو اللہ تبارک کو طرح فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے ہونا گڑیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی تو دس ماہ کے حملہ اونوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا یعنی لوگ اس کے خیال تک سے بھی غافل ہو جائیں گے و ہوش و خوشرت اور جب جنگلی جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا حالانکہ جنگلی وشی جانوروں کا جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے اگر کوئی جمع ہو جائے تو آپس میں لڑتے ہیں لیکن قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے یہ وشی درندے بھی بدہواس ہو کر آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے اور اپنے اس فکر کے عمل کو یعنی لننے کے اور کاٹنے کے طریقے تک کو بھول جائیں گے وہ عزل بے خور سب اور جب دریاؤں کو بڑھا دیا جائے گا وہ جوڑا جوڑا مفہوم بیان کیے ایک تو یہ کہ سارے انسانوں کی نفوس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا یعنی نیک اور بد نیکوں کو نیکوں کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا چاہے وہ کسی بھی زمانے کے ہو اور بدوں کے بدوں کے ساتھ سردستی کی جائے گی چاہے وہ کسی بھی زمانے کو یا پھر یہ ہے کہ جب انسانوں کے روحوں کو ان کے جسموں کے ساتھ ملا دیا جائے گا کیا نام جے جی حدیث میں آتا ہے کہ اگر اسرافیز علیہ سلاۃ و سلام جب سور میں پھوک ماریں گے تو سارے روح روئے زمین پر پڑے ہوئے اپنے وجود کی طرف چڈیوں کی طرح دوڑ پڑیں گے اور جیسے ہی روح اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گے تو یہ انسان وہ عزل قبور و, و اور جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا یعنی انسان ان اکھڑے ہوئے قبروں سے باہر نکل آئے گا وہ عزل مدد و سہرت اور جب زندہ درگور کی ہوئی بے گناہ بچوں سے پوچھا جائے گا کہ بے آئی یہ زم دن کو کہ کس گناہ کے بدلے تمہیں قتل کر دیا گیا اللہ تبارک بتا دا انصاف ہوگا اور اس انصاف پر اور انصاف کے معیار پر ہر شخص کو پرکھا جائے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ بے یار و مددگار ہے یا یہ غریب اور مسکین ہے لہذا اس کو جانے دیا جائے ایسے بات نہیں عرب میں ایک رسم تھی کہ والد اپنی بیٹی کو نہایت سنگیلی اور بےرہمی سے زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے بعض تنگ دستی اور شادی بیاہ کے اخراجات کے خوف سے یہ کام کرتے تھے اور بعض کو یہ آر کہ ہم اپنی بیٹی کسی کو دیں گے وہ ہمارا داماد گرائے گا قرآن نے آگاہ کیا کہ ان مظلوم بچیوں کی نسبت بھی سوال ہوگا کہ کس گناہ پر ان کو قتل کیا تھا یہ مت سمجھنا کہ ہمارے اولاد ہیں اس میں ہم جو چاہے تصرف کریں بلکہ اولاد ہونے کی وجہ سے جرم اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے وہ عزت صحف نوشرت اور جب آمانہ میں کھول لیے جائیں گے وہ عزت سما اور اور جب آسمان کی بھاگ اتھار دی جائے گی یعنی آسمان کے اندر ٹوٹ پھوٹ, پھوٹ شروع ہو جائے گا اور توڑ پھوڑ کی وجہ سے آسمان گلابی رنگ کا ہو جائے گا جسے انشاءاللہ اللہ آگے آئے گا کہ بالکل تل چڑھ کے طرح ہو جائے گا اللہ کا احسان ہے عظم و اور جہنم کو جب بڑکایا جائے گا وہ عظل جنت عظلفت اور جب جنت کو قدیم کر دیا جائے گا تو عالیمت نف سن جان لے گا ہر نفس جو کچھ وہ اپنے ساتھ لے کے حاضر کر چکا ہے فلاں و بالخ سو قسم کہتا ہوں میں پیچھے ہٹ جانے والی الجوارے سیدھے چلنے والے الگ ڈوب جانے والے ستاروں کی واللیل لے اور رات کی قسم اذا اسحس جب وہ پھیل جائے و صبح اور صبح کی قسم اذا تنفس جب وہ دم بھرنا شروع کرے یعنی جب وہ روشن ہونا شروع ہو جائے ان نبول رسول کریم بے شک یہ فرمان ہے ایک عزت والے پیغام بر کا ذکن جو طاقتور ہے عرش مکین اور عرش کے مالک کے پاس درجہ پانے والا ہے سےراد حضرت جبریل علیہ سلاط والسلام ہے تاکہ کسی کے ناپسندیدہ ذہن کے اندر یہ خیال تک پیدا نہ ہو جائے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ جبریل علیہ سلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے کوئی بات نہیں اس لیے کہ وہ بڑے ہے اور بڑے درجے والا ہے امانتدار ہے متعین سب کا معنی ہوا سب امین موتبر ہے صاحبكم بمجنون اور نہیں ہے تمہارے یہ ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون جیسے کہ کفار مکہ نے پروپ کر رکھا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہو گیا ہے اس لیے یہ مجنون نا قسم کے باتیں کرتے ہیں اور یقیناً انہوں نے دیکھا تو اس کو بالعفق المدین آسمان کے ایک کھلے کنارے پر یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب حرجبی علیہ السلام وسلم کے آئے یہ نہیں کہ آپ خواب کی حالت میں دے یا کہیں آپ بیہوشی کے عالم میں تھے یا آپ سوئے ہوئے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جسمانی حقیقی آنکھوں سے حالت بیداری میں پوری شعوری طور پر آسمان کے کھلے کنارے دیکھا وہاں ہوا غیبین اور نہیں ہے وہ غیب کے باتوں کے بتانے میں بخل سے کام لینے والا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے احکامات نازل کر دی ہو اور حضور نبی کریم سلم نے بخل سے کام لے کر ان احکامات میں سے کچھ باتوں کو چھپایا ہو ایسے بات نہیں وہ ماں ہوا بے قول اور نہیں ہے یہ کہنا شیطان مردود کا فائنا تَذْهَبُونَ بس تم کہاں جا رہے ہو انہوں اللہ ذکر للعالمین نہیں ہے یہ قرآن مگر خی خان نصیحت ہے سارے جہان بالوں کے لیے لمن شاء منکم جو بھی چاہے تم نے سے آئیس کہ وہ سیدھا چلے وما شاہ اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے اللہ شاء اللہ سوائے اسی کے جو چاہے اللہ رب العالمین جو پرورتگار عالم ہے یعنی پرورتگار عالم کے چاہت کے بغیر انسانوں کے چاہت کوئی معنی نہیں رکھتی آخر الوانہ الحمد للہ رب الرحمی